من ومن يهده فلا لا, لا محمد ورسوله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 یُسل امف المنوبکم طلّہ رسول فقت فاضی ام آباد اور عبادتی سیدون جہن حضرات المائے کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو خطبہ مصنون کے بعد میں نے قرآن حکیم میں سورہ مومن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تیرے رب نے یہ کہا ہے کہ تم لوگ مجھے سے دعا کرو مجھے کو پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سن کر کے انہیں قبول کرنے والا ہوں اور میں ہی تمہاری پکار کو سن کر کے تمہاری مرادوں کو پورا کرنے والا ہوں بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ انقریب ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم کے اندر داخل ہوں گے اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کتاب الدعوات کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح ہے وان النومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العباده ثم قرأ وقال ربك مدعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخين رواه الترمذي في كتاب الدعات حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہے اور اپ نے اس کے ثبوت میں وہ آیت پیش کی وَقَالَ رَبُّكْ مُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَبَادَتِ سَيْدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ جب اس آیتِ کریمہ اور اس حدیثِ پاک سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دعا عبادت ہے تو جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے دعا ماتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے اپنی حاجت روائی طلب کرتا ہے کسی اور سے مدد مانگتا ہے تو در حقیقت وہ اس کا عابد ہے اس کی عبادت کرنے والا ہے اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے تو جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے سے دعا کرے वो समझो सराहतन शिरक का मर्तकब है बाज लोग दुआ के बारे में कुछ शकों को शुबहत पेश करते हैं एक शुबहत तो यह पेश किया जाता है कि دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام پڑتا ہے تو ہم دوسروں کی مدد لیتے ہیں دوسروں کو پکارتے ہیں جیسے کہیں جانا ہوا تو اپنی گاڑی کے لیے ڈرائیور کی مدد لینا بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کی مدد لینا تو اس طرح اگر ہم مرے ہوئے بزرگوں کو اپنی مصیبتوں میں پکاریں تو اس میں کیا حرج ہے جواب اس کا یہ ہے کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جو جاتا ہے کہیں جانا ہوا تو ڈرائیور کی جو مدد لیتا ہے یہ ساری باتیں ماتحتل اسباب ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار ال اسباب بنایا تمام مسبات کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے اس سبب وجود میں جب آئے گا تو مسبات وجود میں آئیں گے اور چونکہ اللہ تعالی نے اس عالم کو عالم بنایا ہے تمام مسبات کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو اسباب کو استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اس کا تو حکم ہے اس کے بغیر تو کائنات کے نظام ہی نہیں چل سکتا شرک یہ ہے کہ آدمی ایسے شخص کو اپنی مدد کے لیے پکارے ایسے شخص سے مدد طلب کرے جو ظاہری اسباب کے طور پر اس کی مدد نہ کر سکتا ہو جیسے ایک بے وقوف آدمی بھی یہ جانتا ہے کہ خط لکھنے کے لیے ہاتھ ضروری ہے جس کے پاس ہاتھ نہ ہو وہ خط نہیں لکھ سکتا اس لیے کہ خط لکھنے کے لیے ہاتھ سبب ہے اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس آنکھ نہیں ہے اس کی قوت بینائی موجود نہیں ہے تو وہ خط نہیں پڑھ سکتا اور نہ کوئی آدمی ایسے آدمی سے خط لکھواتا جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو ایسے آدمی سے خط نہیں پڑھواتا جو اندھا ہو جس کے قوت بینائی موجود نہ ہو تو جو شخص مر گیا وہ دستگیر کیسے ہو سکتا ہے وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے وہ فریادرس کیسے ہو سکتا ہے وہ غریب نواز کیسے ہو سکتا ہے وہ بندہ نواز کیسے ہو سکتا ہے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ باعزت بستانی رحمتہ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے کسی اور سے دعا مانگتا ہے وہ در حقیقت اس ڈوبنے والے کی طرح ہے جو دوسرے ڈوبنے والے کی مدد طلب کرتا ہے ایک آدمی خود ڈوب رہا ہو تو ڈوبنے والے کی مدد کیا کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اس طرح ارشاد فرمایا ہے لہو دعوت الحق اللہ کو پکارنا ہی حق ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں پکارنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے وہ اپنا ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو اس امید میں کہ پانی چل کر کے اس کے منہ میں آ جائے ظاہر ہے کہ پانی اس کے منہ میں آنے والا نہیں ہے مطلب یہ کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے دعا کرتا ہے دوسروں کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے پانی طلب کرنے کے بجائے وہ خشک جوہر سے پانی طلب کرے ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کی تشنگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی پیاس کبھی نہیں بجھ سکتی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ کسی بزرگ کا وسیلہ لے لیا جائے اور بزرگ سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی صاحب قبر کا وسیلہ لیا جائے بغیر وسیلے کے ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا بغیر وسیلے کی ہمارے دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں اس کا بھی جواب قرآن حکیم میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ویدا سال کا عبادی عنی قریب دان فیلی ولی منوبی لالمی ارشد یہ آیت کریما اس جگہ ہے جہاں رمضان کے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں رمضان کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا یہ مسئلہ لا کر کے ایک بات تو یہ واضح کر دی گئی کہ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول کرتا ہے لہذا لوگوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں سنتیں وغیرہ ادا کرنے کے بعد فورن چلے جاتے ہیں دعاؤں کا اہتمام ان کے ہاں نہیں ہے رمضان کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ لا کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ رمضان کے اندر خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ اے میرے رسول جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں میرے بارے میں سوال کریں تو, تُو ان سے یہ بول دے کہ فینی قریب میں بہت قریب ہوں تجیبت ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے دور نہیں ہے قریب ہے اب جب قریب ہے تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے لوگ خود یہ مثالیں دیا کرتے ہیں کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت ہوتی ہے کوئی سے پانی اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ڈول اور رسی کا سہارا نہ لیا جائے ڈول اور رسی کا وسیلہ نہ لیا جائے کوئی آدمی بلڈنگ پر اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ سیڑھی کا سہارا نہ لیا جائے سیڑھی کا وسیلہ نہ لیا جائے اس آیت کریمہ میں اسی تصور کا رد ہے اسی عقیدے کا رد ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قریب ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے جس طرح پانی اگر منہ تک آ جائے تو پھر ڈول اور رسی کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے چھت اگر نیچے آ جائے تو پھر سیڑھی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت زیادہ قریب ہے تو پھر ہماری دعائیں ڈائریکٹ اس تک پہنچ جائیں گی دعا اس تک پہنچانے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے در حقیقت وسیلے کا یہ تصور مسلمانوں میں عیسائیوں سے آیا ہے عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے عقید کفارا عقید کفارا کی حقیقت یہ ہے کہ آدم و ہوا سے گنا ہوا یا کسی آدمی سے گنا ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑا ہے اللہ مجھے ناپسند کر رہا ہے تو میں کس منہ سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ مانگوں اسی وجہ سے انہوں نے ایک راستہ نکالا کہ پوری انسانیت جب گمراہ ہو گئی پوری انسانیت جب گنہ ہو گئی تو اس گناہ کی وجہ سے وہ اس لائق نہیں رہے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے بیٹے کو باللہ مسیح کو بھیجا اور وہ پوری انسانیت کا گناہ اپنے کاندھے پر لے کر کے سولی کے اوپر چڑھ گیا اس طرح پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا غور کیجیے تو وسیلے کا یہ تصور عقیدہ کفارہ جو عیسائیوں کا عقیدہ اس سے بالکل ملتا جلتا ہے جس طریقے سے عقیدہ کفارہ ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوسی ہے ایسے ہی یہ عقید وسیلہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ایک طریقے کی مایوسی ہے حالانکہ انہیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے اگر وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے کہ ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی برے آدمی کی دعا کو نہ سنے اچھے آدمی ہی کی دعا کو سنے اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کی سب سے بری ہستی کون اللہ کی نگاہ میں سب سے ناپسندیدہ ہستی کون آپ جواب دیں گے کہ شیطان ابلیس جس نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے باوجود آدم کو سجدہ نہیں کیا اور راتے درگاہ ہوا اس سے زیادہ ناپسندیدہ ہستی اللہ کی نگاہ میں اور کوئی نہیں اور سب سے محترم ہستی سب سے محبوب ہستی اللہ کی نگاہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن آپ کو قرآن حکیم پڑھ کر کے اور حدیث پاک کا مطالعہ کر کے حیرت ہوگی کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو قبول کر لیا اور نبی کیوں تو بہت ساری دعائیں قبول کی لیکن بعض بات جگہوں پر نبی کی بھی دعا اللہ نے قبول نہیں کی جیسے جب شیطان کو راتے درگاہ کیا گیا تو شیطان نے ایک دعا مانگی کیا دعا تھی کال ربانسون کالفین کمین اے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے یہ اس کی دعا تھی اور ربوبیت کا حوالہ دے کر کے اس نے یہ دعا کی اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی کالفین کمین المنظرین تیری دعا قبول ہو گئی تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی دیکھیں شیطان نے براہ راست اللہ تبارک کو تعالی سے دعا مانگی کوئی وسیلہ نہیں لیا اور شیطان کی دعا کو بھی اللہ تبارک کو تعالی نے قبول کر لیا اور سب سے محبوب ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک مقام پر اپنے محبوب رسول کی بھی دعا قبول نہیں کی یہ حدیث اپنے سامنے رکھیں وان سعد بن رزي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل ذات يوم من العاليه حتى اذا مر بمسجد بني معاويه دخل فرى كافيا ركعتا ان وصلينا ودعا ربو طويل ثم انصرف الينا فقال سالت ربي ثلاثا فاعطاني فنتين وما واحدا سالت ربي الا يهلكب بالغف آسا التح اللہ بال غرق وسا التح اللہ جاس ہوں بے مسلم بھی کتاب الفتن حضرت ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ کے ایک علاقے آلیا سے آ رہے تھے یہاں تک کہ جب وہ مسجد بنی معاویہ کے پاس سے گزرے تو آپ مسجد میں داخل ہو گئے اور آپ نے وہاں دو رکعت نماز ادا فرمائی اس کے بعد دیر تک اللہ سے دعا کرتے رہے صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کر لی تھی اور وہاں بیٹھ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طویل دعا کے بعد فارغ ہوئے تو صحابہ کرام کی طرف توجہ کر کے فرمایا جانتے ہو میں نے اتنی لمبی دعا اللہ سے کیا کی ہے در حقیقت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تین چیزوں کا سوال کیا اللہ نے دو چیزیں تو دے دی لیکن ایک چیز کا انکار کر دیا ایک چیز مجھے نہیں دی میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ میری امت عام قحت سے ہلاک نہ ہو اللہ تعالی نے یہ دعا قبول فرما تیری پوری امت عام کیسے ہلاک نہیں ہوگی پھر میں نے دعا مانگی کہ ہلاک نہ ہو جیسے نوہ کی قوم ہلاک ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمالی تیری امت عام غرق سے ہلاک نہیں ہوگی پھر تیسری دعا میں نے یہ مانگی کہ اللہ میری امت کے درمیان آپس اختلاف نہ ہو میری امت کے درمیان آپس میں لڑائی نہ ہو اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اپنی محبوب ہستی کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قبول نہیں کیا اور سب سے مقبوض ہستی اس کے نزدیک جو تھی شیطان کی ہستی اس کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کر لیا تو یہ تصور کہ برے آدمی کی گنہگار آدمی کی دعا کو اللہ تبارک و, و تعالیٰ نہیں سنتا ہے اس کے لیے وسیلہ ضروری ہے قرآن حکیم کی یہ آیت اس تصور کو اور اس عقیدے کو باطل کرتی ہے اور یہ تصور کہ ہر نیک آدمی کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے یہ حدیث اس تصور کو باطل کرتی ہے کہ ضروری نہیں کہ اللہ کسی برے آدمی کی دعا کو قبول ہی نہ کرے اور ہر اچھے آدمی کی ہر دعا کو قبول کر لے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے دعاؤں کے تعلق سے مسلمان بڑی غفلت میں مبتلا ہیں حالانکہ ہماری تمام پریشانیوں ہماری تمام مصیبتوں کا حل صرف اور صرف دعا ہے ہم جگہ جگہ یہ دیکھتے ہیں بس اسٹاپس کے اوپر کوئی پوسٹر لگا ہوا ہوتا ہے بسوں میں پوسٹر لگا ہوا ہوتا ہے گاڑیوں میں پوسٹرس لگے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہماری پریشانیوں کا حل اور نیچے لکھا ہوتا ہے فلاں بابا کے پاس جائیے وہ کوئی تعویذ دے دیں گے کوئی گنڈا دے دیں گے جس کی وجہ سے آپ کی پریشانیوں کا حل مل جائے گا حقیقت یہ ہے کہ پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتی ہیں آسانیاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتی ہیں دکھ اسی کی طرف سے آتا ہے سکھ اسی کی طرف سے آتا ہے لہذا جب دکھ سکھ سب اللہ کی طرف سے ہے تو سکھ اللہ سے مانگو اور جب دکھ آئے تو دور کرنے کی اللہ تبارک و تعالی اسے درخواست کرو دکھ کا علاج اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں اس لیے کہ دکھ اسی کے پاس سے آتا ہے تبارک و تعالی کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے حدیث اس طرح ہے وان صادم رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کتاب دعواد حضرت ترمزی پاک کو کتاب دعوات کے اندر لائیں حضرت ابن ابی وقاف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام ان کی دعا جو دعا انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی وہ دعا یہ تھی لا الہ سبین اس دعا کو پڑھ کر کے کوئی بھی مسلمان آدمی کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ سے دعا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل ہماری پریشانیوں اور ہماری مصیبتوں کا حل تو دعاؤں کے اندر موجود ہے کوئی بھی چیز مانگنی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگو اور خاص سے اس دعا کے وسیلے سے یہ دعا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز مانگو تو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرے گا وہ چیز عطا کر دے گا دعا کی اہمیت کا اندازہ ایک اور حدیث سے ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی اور عمر کے اندر کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے یعنی دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے اور نیکی عمر کے اندر اضافہ کر دیتی ہے تو اگر کسی آدمی کو اپنے عمر میں اضافہ مطلوب ہو تو زیادہ سے زیادہ نیکی کرے اور اگر وہ تقدیر کو بدلنا چاہ رہا ہے اپنی تو اللہ تبارک کو تعالی سے دعا کرے تقدیر کا بدلنا اس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے اور اس حدیث سے بھی ملتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے ایک فیل سے ملتا ہے ابن کثیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فیل نقل کیا ہے ابن کثیر میں وہ چیز موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو خان کا طواف کر رہے ہیں اور ایک دعا کر رہے ہیں وہ دعا کیا ہے دعا کر رہے ہیں اللہ ان کن تک او تالبن فم ہو فتم ہو د کم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طواف کرتے کرتے یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ اگر ت نے میری قسمت میں بد بختی لکھ دی ہے یا کوئی گنا لکھ دیا تو اس کو مٹا دے اللہم ان تتبتا علی او اللہ شکوطن کہ اگر میری قسمت کے اندر بد بختی لکھ دی ہے کوئی گناہ لکھ دیا تو اے اللہ اس بدبختی بختی کو مٹا دے فن نہم خو ماتشا ہوسبت اس لیے کہ تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور تیرے پاس تو امول کتاب ہے فجالحلی سادت مغفرت تو, تو میرے لیے سعادت اور مغفرت لکھ دے بدبختی مٹا کر کے سادت لکھ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فیل بتا رہا ہے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعا سے قسمت کو بدل دیتا ہے دعا سے تقدیر کو بدل دیتا ہے دعا سے تقدیر بدلنے کا مطلب کیا ہے اس کو ذرا سرسری طور سے ذہن میں رکھ لیں مسل اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز لکھ دی ہے کہ بندے کو یہ چیز میں دوں گا وہاں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو دوں ظاہر ہے کہ اس چیز کا حصول دعا کے اوپر معلق ہے اگر دعا نہیں کرتا ہے تو وہ چیز اسے نہیں ملے گی اگر دعا کرتا ہے تو وہ چیز مل جاتی تقبیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی یہ مصیبت دور کر دوں گا اس کی یہ پریشانی دور کر دوں گا اگر دعا مانگتا تو پریشانی دور ہو جائے گی دعا نہیں مانگتا تو پریشانی دور نہیں ہوگی یہ مطلب ہے تقدیر کے ٹلنے کا اور عمر میں اضافہ ہونے کے دو مفہوم ہیں ایک مفہوم تو حقیقی ہے کہ اگر عمر میں زیادتی کا مطلب یہ لیا جائے کہ حقیقت میں عمر میں زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جہاں تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ اس کی عمر چالیس سال ہے وہاں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر یہ حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے یہ یہ نیکیا کرتا ہے تو اس کی عمر چالیس سال سے بڑھا کر کے ساٹھ سال کر دی جائے گی اور اگر نہ حج کرتا ہے استطاعت کے باوجود نہ عمرہ کرتا ہے نہ اور نیکیا کرتا ہے گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو اس کی عمر کے اندر اضافہ نہ کیا جائے یہ مفہوم ہے جب اس حدیث کو اور عمر کے اندر زیادتی کو حقیقت پر محمول کیا جائے اور اگر حقیقت پر محمول نہ کر کے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک سال اگر عمر ہے تو چالیس سال ہی رہے گی لیکن چالیس سال میں اتنے کام اس سے لے لے گا وہ اتنے صالحہ کر لے گا اللہ تبارک سوالحا اور اچھے اور نیک امال کی توفیق دے دے گا کہ اگر سو سال کی بھی عمر اسے دے دی جاتی تو اتنے اعمال نہ کر پاتا جتنی کی اس نے چالیس سال کے اندر کر لی ہے تو یہ در حقیقت عمر میں اضافہ ہی ہوا تو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور نیکی سے عمر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے جس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوا دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ایسے ہی دعا قبول نہیں ہوتی پہلی شرط ہے آدمی ہلال رسک کھائے اگر حلال و حرام کی تمیز رسق کے باب میں نہیں کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی دلیل دلیل اس طرح ہے وہاں ابن عبا رضی اللہ تعالیٰ مکول تليت هذه الايه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا فقام سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهما فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني مستجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اوسط حضرت اوسط کے اندر لائے صحیح ہے حضرت وقاس کے بارے میں ایک واقعہ اس حدیث پاک میں منقول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آیت کریمہ کی, تلاوت کی گئی کون سی آیت سادب نبی وقاص محفل میں موجود تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اللہ سے میرے بارے میں دعا فرما دیجیے کہ میں مستجاب دعوت ہو جاؤں مستجاب الدعوات کا مطلب جو دعا میں کروں اللہ تبارک و تعالی اسے قبول کر لے آپ اللہ سے ایسی دعا فرم دے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب ایک کام کر لو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے کہا کہ اللہ کے رسول کون سا کام ہے کہا کہ اتب متآمک کا. ایک کام کر لے اپنا کھانا حلال کر لے جو لقمہ تیرے پیٹ میں جائے پوری تحقیق کے ساتھ جائے کہ یہ حلال کا ہے اگر یہ اہتمام تو کر لے گیا اپنے کھانے کو تو پاک کر لے گیا اپنی روزی کو تو پاک کر لے گیا ہر وہ لکما جو تو تیرے پیٹ میں جاتا ہے اگر تو نے ہر لکمے کو حلال کر لیا تو تم سجاو دعوت ہو جائے گا اور سچ مچ جب سے انہوں نے اس حدیث کو سنا تب سے کہتے ہیں کہ کوئی لکما میرے پیٹ میں اس طریقے کا نہیں گیا جس کے بارے میں مجھے پوری تحقیق نہ ہو کہ یہ حلال کا ہے اسی وجہ سے وہ جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو تارا اس دعا کو قبول کر لیتا تھا آگے آپ نے فرمایا کی قسم ہے اس ہستی کی جس ہستی کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے ایک بندہ اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ڈالتا ہے تو چالیس دن کا عمل اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں کرتا اور جو بندہ ایسا ہو کہ جس کا گوشت سود یا حرام مال سے بڑھا ہوا ہو تو اس کے لیے آگ زیادہ لائق ہے اس کا بدن آگ کا زیادہ مستحق ہے کی پہلی شرط یہ ہے اس کی قبولیت کی کہ آدمی اپنے رسک کو ہلال کر لے دوسرے دعا کے اندر اخلاص ہونا چاہیے جیسے ایک حدیث پاک ہے وان دعواد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی دعا کرے تو اپنے سوال میں جو سوال وہ اللہ سے کر رہا ہے اس میں عزم اختیار کرے عزیمت اختیار کرے عظیمت کا مطلب کیا ہے ایک تو دعا پوری دل جمعی کے ساتھ کرے پوری توجہ کے ساتھ کرے جو دعا کر رہا ہے اس دعا کو وہ سمجھ رہا ہے عام طور سے آج دیکھا جاتا ہے کہ امام دعا پڑھتا ہے اور لوگ اس کے اوپر آمین آمین بولتے رہتے ہیں نہ امام کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں اور نہ مقتدی جو امام کی دعا پر آمین آمین کہہ رہے ہیں ان کو, کو سمجھ میں آتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں دعا کی گئی ہے تو اولن دعا کو سمجھنا چاہیے کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں آج عام طور پہ ہنفی مساجد کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ امام دعا کرتا ہے وہ دعا کرتا نہیں ہے دعا پڑھتا ہے دعا کرنے کا حکم ہے دعا پڑھنے کا حکم نہیں ہے آدمی دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے لوگ دعا پڑھ رہے ہیں پڑھنے والا بھی سمجھ نہیں رہا ہے سننے والا بھی سمجھ نہیں رہا ہے والا پڑھ رہا ہے سننے والا آمین بول رہا ہے اور کس چیز کے بارے میں دعا کی جا رہی تو اچھی طرح لے دعا کر رہا ہوں کیا سوال کر رہا ہوں اور دوسرے پوری دل جمعی کے ساتھ یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی صرف زبان سے دعا کر رہا ہے دل زبان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے دل کہیں اور زبان सिर्फ الفاظ कर अदा करती है तो अगर دعا کے بارے میں ایسی حالت ہو تو اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا دعا کے اندر عزم ضروری ہے عظیمت ضروری ہے عظیمت کا مطلب یہ کہ ایک تو پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرے دوسرے دعا کا مطلب سمجھتا ہو اور تیسرے یہ کہ پوری دل جمعی کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ دعا کرا اس کا دل سوال کے اوپر لگا ہوا ہو یہ نہیں کہ الفاظ زبان سے نکل رہے ہو اور دل کہیں اور ہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا تو دوسری شرط اخلاص اور عظیمت ہے اور در حقیقت جیسے عبادت کی روح دعا ہے تو دعا کی روح عظیمت ہے اگر عبادت سے دعا کو نکال لیا جائے تو عبادت بے مانا ہو جاتی ہے ایسے ہی دعا سے اگر عظیمت کو نکال لیا جائے تو دعا بے روح ہو جاتی ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ دعا میں جلدی نہ کرے اور اللہ تبارک کو تعالا سے دعا کے تعلق سے بدگمان نہ ہو دلیل اس طرح ابھیرتا انسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال یوستی کم مالم یا جل یا کول داؤت فلم یس جبلی رباہل بخاری بھی کتاب دعوت حضرت امام بخاری صدی سے پاک کو کتاب دعوت ملا ہے حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صرشاد فرمایا کہ آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے اور یہ نہ بولے ارے میں نے دعا کی اور دعا قبول نہیں ہوئی دہاست میں نے دعا کی اور دعا قبول نہیں ہوئی اس لیے کہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے حضرت ابراہیم نے دعا یہ دعا کتنے دنوں میں قبول ہوئی ہے ڈھائی ہزار سال بعد اس دعا کی قبولیت میں کتنا وقت لگ گیا ہزار سال لگ گئے اس لیے کہ جب یہ دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی اس دعا کے ڈھائی ہزار سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے گویا یہ ابراہیم کی جو دعا ہے وہ ڈھائی ہزار سال کے بعد قبول ہوئی اس کا مطلب یہ کہ اگر اخلاص کے ساتھ دعا کے جو آداب و شرائط ہیں ان آداب و شرائط کو ملحوظ اگر رکھا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے تو آدمی دعا میں جلدی نہ کرے اور یہ نہ بولتا رہے کہ ارے میں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول نہیں کیا دعا میں جلدی نہ کرے یہ بھی شرط ہے اخلاص عظیمت اور دعا میں جلدی نہ کرنا ایک شرط اور ہے زیادہ تر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حوالہ دے کر دعا کرے اگر بار بار ربوبیت کا حوالہ دیتا ہے اللہ کے رب ہونے کا حوالہ دے کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتا ہے اس کا ثبوت قرآن میں ہے انیل الباب کی دعا کا تذکرہ جہاں چوتھے پارے کے اندر کیا گیا ہے سورہ علی عمران کے اختتام پر یوں ہے انیل الباب اس طرح دعا مانگتے ہیں اور بنا ما خلق هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اغزيت وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا يراد لليمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا مع الابر ربنا وااتنا ما على رسلك ولا تخزينا يوم انك لا تخلف الميعاد لَهُمْ رَبُّهُمْ فسا عَمَلَ ملا دیکھیے انل الباب کی دعاؤں کو نقل کیا گیا ہے اور پانچ مرتبہ ربوبیت کا حوالہ دیا گیا پانچ مرتبہ ربنا ہے حضرت حسن نے فرمایا کہ یہ لوگ انل الباب ربنا ربنا بولتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے ماں یا زالو یا کولو ہستک ہتس تجا لوگ ربنا ربنا کہہ کر کے ربوبیت کا حوالہ دے کر کے دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کر لیتا ہے تو دعا کے وقت اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دیا جائے اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے دعا کے لیے تین شرطیں اور بھی ہیں جو حضرت ذکریہ علیہ السلام کے دعا سے مستمبت ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام اولاد چاہتے تھے وہ بھی زندگی کے ایسے موسم میں جہاں عام طور پر بچوں کی پیدائش محال ہوتی ہے اللہ سے اس وقت بچے کی پیدائش کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ نے اس کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے <تصفح> ذکریا ابنا دا خفیہ قال حضرت زکریہ دعا کر رہے ہیں دھیرے دھیرے دعا کر رہے ہیں انہوں نے اپنے رب کو دھیرے دھیرے پکارا تو ایک شرط یہ ہوئی کہ زور زور سے دعا نہ کر کے آدمی دھیرے سے دعا کرے اس لیے کہ اگر آدمی دھیرے دھیرے دعا کرتا ہے چپکے چپکے دعا کرتا ہے تو اس میں ریا کا امکان نہیں ہوتا اور جس دعا میں ریا کا امکان نہ ہو اللہ تبارک اس دعا کو قبول کرتا ہے دعا دھیرے دھیرے کی جائے اس کا مطلب دھیرے دھیرے چپکے چپکے دعا کرنا افضل ہے زور زور سے دعا کرنے کے مقابلے میں ایک شرط یہ دوسری شرط اپنی آجزی اپنی انکساری اپنی کمزوری اپنی بے بسی اس کا اظہار کریں جیسے حضرت زکری علیہ السلام نے اظہار کیا قَالَ الْعَزْمُ مِنِّي وَشْتَعَلَ رَاسُ شَعِبًا وَلَمَّكُم رَبِّ اے میرے رب میری کمزور ہو گئی ہیں. بدن کے اندر ہڈی جو ہوتی ہے یہ اصل بنیاد ہوتی ہے ہڈی اگر کمزور ہو جائے تو پورا بدن کمزور ہو جاتا ہے اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں یعنی میرا بدن کمزور ہو گیا ہے ہڈیوں کا کمزور ہونا یہ دلیل ضوف اور دلیل کی بار ہے یعنی بڑھاپے کی دلیل ہے اور کمزوری کی دلیل ہے اللہ میں بہت کمزور ہو گیا اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی وہ راس الشیبا اور میرے بال سفید ہو گئے بال سفید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب موت کا فرشتہ آنے ہی والا ہے بال کا سفید ہونا یہ بال کا سفید ہونا در حقیقت یہ موت کا قاصد ہے اور یہ سفید بال نذیر ہے اور یہ رائد ہے یہ بتا رہا ہے کہ اب تیری موت قریب ہے تو اے اللہ میں موت کی چوکٹ پر پہنچ چکا ہوں میرے آزا کمزور ہو چکے ہیں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں مجھے اولاد عطا فرما یہ دوسری دعا جس میں اپنی آجزی کا اظہار ہے اور تیسرے ولم مکم بھی دعائی اے میرے رب میں نے جب بھی تج سے مانگا تو نے مجھے عطا کیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے بعض لوگوں کو اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے لیکن ان نعمتوں کی نہ کرتے ہیں جا کام دھندا کیسا چل رہا ہے حالانکہ اگر صحیح سے دھندا چل رہا ہے تو اس کا اظہار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس نعمت کا اظہار ضروری ہے تو دعا دھیرے دھیرے کرے اپنی آجزی اور اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے پیش کرے اور تیسرے اللہ تبارک و کی نعمتوں کا اعتراف کرے اب ایک سوال اور رہ جاتا ہے بساوقات ایسا لگتا ہے جیسے آدمی نے دعا کی اور دعا قبول نہیں ہوئی اس سلسلے میں بھی حدیث پاک موجود ہے اور آدمی کے شبح کا جواب دیا گیا ہے حدیث اس طرح ہے وَا ولا اللہ اللہ بها احدا ثلاث اما ان له دعوته و اما نکفر روای مس یہ روایت احمد میں ایسے ہی موجود ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان کوئی بھی دعا کرے کوئی مسلمان کوئی بھی دعا کرے اس دعا کے اندر نہ تو گناہ کی بات ہو اور نہ تو رشتے داری کا کاٹنا ہو کوئی گناہ کی بات دعا میں نہ ہو اور رشتے داری کا کاٹنا نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور دیتا ہے کیا جو دعا اس نے مانگی ہے وہی دعا قبول کر لیتا ہے بندے نے جو دعا کی اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس دعا کو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے جو مانگا وہ دے دیا یا اگر بندے نے کوئی چیز مانگی اور اللہ اس چیز کو دینا مسلحت کے خلاف سمجھتا ہے سمجھتا یہ ہے کہ اگر میں نے یہ چیز دے دی تو بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا بندے کو یہ چیز دینا بندے کے ایمان کے لیے اس کے عمل کے لیے مزر ہے یا اس کی صحت کے لیے مزر ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ معلوم ہے اگر وہ چیز نہیں دیتا تو بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے جو اللہ سے مانگا تھا اللہ نے نہیں دیا اللہ تبارک و تعالی سے بدزن ہو جائے بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ اس دعا کی وجہ سے اس بڑی مصیبت کو اس سے دور کر دیتا, اس سے دفع کر دیتا تو دعا کا فائدہ تو ہوا کہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی اس دعا کی وجہ سے وہ مصیبت ٹل گئی اور چلو جو چیز بندے نے مانگی تھی وہ بھی نہیں اللہ نے دی اور کوئی پریشانی آنے والی تھی اس دعا کی وجہ سے اللہ نے وہ پریشانی بھی دور نہیں کی تو تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو آخرت کے لیے اسٹور کر لیتا ہے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے کل قیامت کے دن ان تمام دعاؤں کا بدلہ دے گا اور اللہ قیامت کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دینے پر آئے گا تو بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب اسٹور اس کر لی جاتی اور سب دعاؤں کے بدلے میں آج مجھے اللہ تبارک و تعالی سارے انعامات دے دیتا تو دعا بندے کی رائے گا کہا جاتی ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہو اور آداب و شرائط کے ساتھ ہو آخر میں ایک شبہ کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے نہ مانگ کر کے ہم کسی قبر کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں مانگتے ہیں تو بیٹا بیٹی مل جاتے ہیں بیٹے کی درخواست کرتے ہیں تو وہاں بیٹا مل جاتا ہے بیٹی کی درخواست کرتے ہیں تو وہاں بیٹی مل جاتی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ قبر کے اوپر جا کر کے بیٹا بیٹی مانگنا یہ شرک ہے اور اگر وہاں بیٹا بیٹی مل جائے قبر پر ماگنے کی وجہ سے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بیٹا بیٹی بابا نے دیا ہے بلکہ قبر کے اوپر بندے نے اگر بیٹا بیٹی مانگا ہے تو بیٹا بیٹی اللہ تبارک से ज्यादा گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے اور وہ قیامت تک اس کی پکار سے تو اللہ نے فرما دیا کہ مرنے کے بعد آدمی تعلق آل دنیا اس عالم سے اس دنیا سے کٹ جاتا ہے اس کا تعلق دوسرے عالم سے ہو جاتا ہے جس کو آل میں کہتے ہیں اور یہاں کی آواز وہاں تک نہیں پہنچائی جا سکتی اگر کسی نبی کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے مردوں تک پہنچا دیا جیسے بدر میں جتنے کافر مارے گئے تھے ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علام کنویں کے کنارے آئے اور آپ نے ہر ایک کا نام لے لے کر انہیں مخاطب کیا تو صحاب کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مردوں کو خطاب کر رہے ہیں کہا کہ اس وقت وہ تم سے زیادہ سن رہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہنجا ہے آم طور پر مردوں تک اپنی بات کوئی نہیں پہنچا سکتا یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے اور ایک جگہ اور فرمایا گیا ان تجیب السما سننے والے ہی جواب دیتے قرآن کا یہ کہنا ہے اور مردوں کو تو قیامت میں اٹھایا جائے گا یا کریمہ بھی بتا رہے ہیں کہ مردوں تک آواز نہیں جا رہی ہے ہماری مردے جب ہماری آواز کو سنی نہیں رہے تو ہماری درخواست کیا قبول کر سکیں گے قبر کے اوپر بیٹا بیٹی اگر مل جائے تو وہاں بھی اللہ ہی دیتا ہے قبر والا بیٹا بیٹی دینے پر قادر نہیں ہے سوال یہ ہے کہ وہاں اللہ کیوں دے دیتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن غیر اللہ سے مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیتا ہے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے یا منافق ہو جاتا ہے اور ایمان جیسی قیمتی چیز سے محروم ہو جاتا ہے بیٹا بیٹی تو مل گیا وہ خوش ہو گیا لیکن اس بد بخت کو یہ معلوم نہیں کہ غیر اللہ سے مانگنے پر یہ چیز اللہ ہی نے دی لیکن اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ سب سے قیمتی چیز ایمان میرے ہاتھ سے نکل گئی میں ایمان سے محروم ہو گیا یہ کچھ خاص باتیں دعا کے تعلق سے تھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے فرمایا دعوانا خردا رب العلم